تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ قامت تک ہمیشہ دن رکھے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں رات لادے جس میں آرام کرو تو کیا تمہیں سوچتا نہؤ